فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللہ يرزق من يشاء حساب پس مریم کی والدہ کی دعا کو ان کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین طریق پر بڑھایا اور اس کی یعنی مریم کی خیر خبر لینے والا ذکری علیہ السلام کو بنایا جب کبھی زکری علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے پوچھا اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیں کی سماعت کیجیے مریم صدیقہ کی کفالت اور خالہ کا والدہ کے قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہنّا یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بہترین طور سے نما بخشی ظاہری خوبی بھی عطا فرمائے اور باطنی خوبی سے بھرپور کر دیا اور اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا ابن اسحاق تو فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ مریم علیہ السلام یتیم ہو گئی تھیں لیکن دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ قہد سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے لے لیا تھا ہو سکتا ہے کہ دونوں وجہیں مل گئی ہوں وہ ابن ساق وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکری علیہ السلام ان کے خالو تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے جیسے معراج والی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے یہی علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام سے ملاقات کی جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں یہ روایت بخاری میں ہے ابن ساق کے قول پر یہ حدیث ٹھیک ہے کیونکہ اصلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لڑکے کو بھی خالہ زاد بھائی کہہ دیتے ہیں پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام اپنی خالہ کی پرورش میں تھیں صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عن کی یتیم صاحبزادی امرا کو ان کی خالہ جعفر ابن ابی طالب کی بیوی صاحبہ کے سپرد کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ خالہ قائم مقام ماں کے ہے یہ روایت بخاری کی ہے مریم علیہ السلام اور بعض کرامات کا تذکرہ اب اللہ تعالی مریم کی بزرگی اور ان کی کرامت بیان فرماتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے مثلا جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑے کے میوے مجاہد اکریمہ سعید بن جبیر ابو شاثا ابراہیم نخعی گہا قتادہ اور ابی ابن انس عطی العوفی سدی رحمت اللہ علیہم اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم اور وہ صحیفیں ہیں جن میں علمی باتیں ہوتی تھیں لیکن اول قول ہی زیادہ صحیح ہے اس آیت میں اولیاء اللہ کے کرامات کی دلیل ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں زکریہ علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم تمہارے پاس یہ روزیہ کہاں سے آتی ہیں مریم صدیقہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے وہ جسے چاہیں بے حساب روزی دیتے ہیں